لا <تصفيق> اس اور سرما کے یاد میں تیری سب کو بلا دو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لگا دوں خانے دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں ہم سے تیرے دل شاد رہے سب کو سب کو نظر سے اپنی گرانو تج سے پک پر یاد رہے ہم تو رہے بستا جمع آپ ایک گرد گھمائے تیرے پلا لاجلہ لا لا لالی پلو ہوں فضل ہوں کیش نظر تیرا اب تو رہوں میں اے میرے دا بس ایک در کے بس توڑ کے پاؤں پر جاؤں چھوڑوں نہ کبھی اب گھر تیرا پشت سما جا رنگ میں دل میں ہو میرے گھر تیرا اب تو رہے بس کا دے آ کے میرے علا بلوا نہ بلو نہ نقص و شہ دونوں نے مل کر مجھ کو کیا ہے ہائے کبا نخس و شہاں دونوں نے مل کر آئے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ کا حل پن کوئی نہیں وہ بد گردار نامہ کیا تو بھی مگر وقت پار ہے یار بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس چاد الا الل اللہ کے دوسرا جو ہے کیونکہ پریشانی اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو سب تو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو پل کے میں دیدے کر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو میرے لیے تو بہروبر میں تو ہو تو کچھ نہ سجائی دے مجھے ہر گل لاکھوں منظر پیش نگا کچھ نہ سجائی دے مجھے ہر گل لاکھوں منظر پیش نگا لہ ل کچھ نہ سجھائی دے مجھے مندل. اور اس نے دوسرا دوسرا اس کے روپئے ختم کے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی ملا ہل لا اللہ ہل ہل سوج ہے مجھ کو تو نام ہے تو ہی تو بس تو ہی تو مجھ کو دونوں جہاں تو بستو ہی تو سوجے مجھ کو کون مکان تو ہی تو بستو ہی تو سوجے مجھ کو پال بجانے تو ہی تو ہی تو سوجے کو میں تو ہی تو, بس تو ہی تو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی ہل چلو ہل سل ہل سل کے ذرہ جرلا پچرا پترا رسبو یا بہنوں پر جل جل قطرا خطرہ رکھ گو لس بہرو بل نورو نارو اوجو پتی ٹکڑو خیر و شر ایک زباں ہو کر یہ سب کے سب ایک زباں ہو کر یہ سب کے سب دیتے ہیں تیری خبر تیرے ہے ہر شہ تھی ہے سب سے بل کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے بول لہ اللہ عل اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ. <ققق> <قق> اب اللہ اللہ <ونمہ> کی دشوی میری کرے گا مقصد بر میری کرے گا مقصد براری اللہ اللہ المار اللہ, اللہ میری کرے گا مقصد براری ہے اللہ اللہ اللہ, اللہ بخشے کا مشکو پڑھے باری اللہ علی اللہ علیٰ رکھے گا رکھے گا مشورے آ جاری اللہ علی اللہ عل کرے گا یہ آپ یاری اللہ حلح اللہ اللہ دم کروں میں اے میرے بھائی اللہ حلح اللہ حلح جب ساس لوگ میں ہو جائے جاری اللہ اللہ اللہ اللہ دل پر چلاتا ہے اتاری اللہ اللہ اللہ اللہ ورنہ سو پر اللہ, اللہ، جو دو دواتا ہے گرد کاری اللہ علامہ اللہ علامہ تلوار ہے اور وہ بھی دو بھائی اللہ اللہ اللہ علامہ دم کروں میں اے میرے پاری اللہ اللہ, اللہ اللہ جب ساسو میں ہو جائے گا اللہ ہوں اللہ پر میں سے گزری گنا ہوں میں عمر ساری اے میرے مولا اے میرے باری گزری گنا ہوں میں عمر ساری اے میرے مولا اے میرے اے میرے پاری آ جائے اب لو سے ہی بھی پاری اے میرے مولا اے میرے پاری کم تک رہے گی اپنا واری اے میرے مولا اے میرے پاڑی دل پر لگے ہاں ایک چوٹ کاری ہے میرے مولا کروں <قروم> میں ہر دم کروں میں اے پاری اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ علامہ جذاشوں میں ہو جائے جاری اللہ اللہ اللہ علامہ اب اللہ اللہ کی خوشبن سن <تصفح> بنا ایک بناؤں گا اپنے سرکش کو اب تو یار گلام تیرا بناؤں گا اپنے نصی سرکش کو اب تو یار غلام تیرا میں چھوڑو کر کاروبار سارے کروں گا ہے تو کام تیرا کروں گا بس اباہی میں گر ہی شبح شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد فیری رکھوں گا دن رات نام تیرا Allahus <doorway Emmanuel> sarun <magnetsil> <welche> da amire bari Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah میں اے خدا دم بھرو بسے گی میں اے خدا دم بھرو برا مدن جب تک جا رہے گی پرا کلہ دہن میں تک گما رہے گی میں خدا دم بھروں گا تیرا بطن میں جب تک جا رہے گی پر ہر وقت تیرا کل مہنگے جب تک گما رہے گی بری رہے گا رب لب پر تیری ہی بس باپ سارے رہے گی نشوئے دوست کا رہے گا نبی بسے دشمنا رہے گی کروں گا اے میرے بھائی اللہ واندرج اللہ اللہ اللہ اسے نہ تم لائیے اللہ اللہ اللہ اللہ رہا میں دن رات غفلتوں میں اب ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گنا ہو میں امر ساری بہت دنوں بہت دنوں میں نے سرپشی کی مگر ہے اب سخت خوش ساری میں کر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رکھوں گا جانی اللہ اللہ اللہ اللہ یہ بھی اللہ بتا کی خبر اے میرے اے میرے مالک اے میرے مولا میرے والد اے میرے اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے والد شاہ شاہ ہے سب کی تیری سرکار ہے شان تیری ہر آن نہیں ہے گاہ جمالی گاہ جلالو وہ بھی جب خوش بخت جس میں ہر تیری جاد بتا لو شبل میرا بہت اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ شب میرا بس اب تو الہی شام و سہر ہو اللہ اللہ بیٹے بیٹھے چلتے چلتے آج ہو اللہ اللہ قصب میں دنیا ہی کی رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بے کار گزارا اور یوں ہی وقل میں گوائی حلف میں मैं کے میں ہی برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی بیٹے اور مجھ سے کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی چن میں بس اب تو اللہ شام و شو اللہ اللہ بیٹھے بیٹھے چل پھر کے شام و ہو اللہ اللہ